اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگ نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے